جی جناب حضرت علامہ مفتی صاحب مسلمہ بہن کی طرف سے سوال ہے حضرت علامہ مفتی صاحب اور سب حضیم محفل کو ہمارا سلام حضرت صاحب کا بہت احسان ہے ہم پر ہم یہاں بہت کچھ سیکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ہمارے عقیدے کے لوگ بہت کم ہیں ہمارے بچے اسلامک اسکول میں پڑھتے ہیں اور اپنے دوستوں کے گھر جانا چاہتے ہیں جن کے عقیدے کا پتہ نہیں ان کے گھر بچوں میں ان کے گھر بچوں کو چند گھنٹوں کے لیے کیا ہم بھیج سکتے ہیں ان کے گھروں میں ٹی وی اور وی سی آر بھی ہیں جبکہ ہم نے اپنے گھروں میں ٹی وی اور وی سی آر نہیں رکھی ہیں اس بارے میں کچھ فرما دیجئے کیا ہم اپنے بچوں کو اجازت دیں یا نہ دیں جزاک اللہ خیر مسلمہ بہن مجھے نہیں پتا کہ آپ کس ملک میں رہتے ہیں جہاں سنیوں کی تعداد کم ہے ویسے تو الحمدللہ ہر دنیا کے ہر ملک میں سنیوں کی تعداد زیادہ ہے اگرچہ بعض مالک کی حکومتیں جو ہیں وہ سنیوں کے خلاف ہیں جیسے سعودی عرب ہے وہاں بھی الحمدللہ سنی ہیں بہت سارے بزرگوں سے ملاقات ہوئی زیارت ہوئی لیکن سوائے سعودی عرب کے اور تو بہت کام ممالک ہیں جہاں سنیوں کی تعداد کم ہے تو اب یہ دیکھیے ہماری یہ ویسے بد قسم ضرور ہے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود کچھ کام نہیں کر سکے پوری دنیا میں ان لوگوں نے اسکولوں کے نام پر بھی اپنے ادارے کھولے ہوئے ہیں مدارس کے نام پر بھی کھولے ہوئے ہیں اور مختلف طریقے سے لوگوں کو اپنے مسلک اور مذہب سمجھا رہے ہیں مرغیوں کو دیکھیں اس سے بڑھ کر نئی کو دیکھیں اس سے بڑھ کر تو ہر شخص کام کر رہا ہے سوائے سنیوں کے سنی جو ہیں انہوں نے سمجھا تھا کہ سنی بے مانا سون ہوتا ہے کہ سون ہو جا سو جا بس ہم سنی ہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تو میری بہن آ, اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دی ہے کہ وہ ان کے گھروں میں بھی جا کر ان کو قائل کریں اور ان کو سمجھائیں آقا کریم صلی سرسوں کی شانیں اور ٹی وی وی سی آر کے خلاف آپ بچوں اپنے بچوں کا گیند بنا دیں پھر وہ جہاں بھی جائیں ان شاء اللہ عزیز ہر کون کے ساتھ ہے وہ کسی گھر میں بھی جائیں ان کو کچھ پرواہ نہیں ہوگی لیکن اگر ابھی وہ چھوٹے ہیں اور کچے کے ہیں تو پھر پرہیز کرنا چاہیے نہ ایسے گھروں میں بھیجے ہیں جہاں ٹی وی اور بی سی آر ہے نہ ایسے گھروں میں جہاں بھیجے جہاں یعنی عمل خراب ہوتا ہے اور نہ ہی ایسے گھروں میں بھیجیں جہاں عقیدہ خراب ہوتا ہے عقیدہ عمل سے زیادہ آ, یعنی نازک چیز ہے اس کو سنبھالنا بھی عمل سے زیادہ چاہیے آدمی ٹی وی دیکھے گا تو گنا گار ہوگا لیکن بد عقیدہ ہو گیا تو ویسے کا ویسے ہی گیا نہ دنیا میں نہ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے دونوں چیزوں سے پہلے عقیدہ بچائیں بعد میں عمل جو ہے اس کو بھی کرنے کی کوشش کریں جی شیبلی قریشی بھائی آپ تشریح آئیں گے مفتی صاحب